السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول جل وعلا في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت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 برادران اسلام سامعین کرام بزرگ اور دوستوں محترم خواتین پچھلی تاخرات میں آپ کے سامنے موت سے متعلق چند حقائق پیش کیے گئے اور آج کی اس رات میں موت کے بعد کے جو احوال ہیں جو بر زندگی کے احوال اس سے متعلق جو باتیں قرآن میں اور حدیث میں پیش کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یا ان میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آج پیش کی جا رہی ہیں سر مومنون میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ستانوے سے ایک سو چار تک ارشاد فرمایا اور کہو اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ حاضر ہو جائیں یہاں تک کہ جب ان میں کیا کسی آدمی کو جب موت آتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ تم مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اس چھوڑی ہوئی زندگی میں پھر سے پہنچ کر نیک اعمال کرنے لگوں کلا ہرگز نہیں کلی کلمتن ہوا قاعل یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور حقیقت یہ ہے اومرا مر ظخم کہ ان کے پیچھے برزخی زندگی ہے ایک پردے کی زندگی ہے ان کے اٹھائے جانے کے دن تک فعیدان فی قصور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان کے درمیان میں کوئی حسب نصب کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ آپس میں پوچھنے لگیں گے ہاں پمنزق موازینو جس کے ترازو کا پرڑا بھاری ہو جائے گا حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں اور جس کا ترازو کا پرڑا ہلکا ہو جائے پلا اق الگین خصیر تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گی اور وہ اس میں بد شکل بن کر رہیں گے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر شر پسند رہے شر کرتے رہے اللہ کے نافرمانی کرتے رہے موت کے وقت انہیں نہایت ہی افسوس ہوگا واپس لوٹائے جانے کے لیے اللہ سے درخواست کریں گے فرشتوں سے کہیں گے ہمیں چھوڑ دو ہمیں دنیا میں بھیج دو ہم وہ سب نیک کام کریں گے جو ہم سے بتلائے گئے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں وقت ان کا ختم ہو چکا اب اس کے بعد کی ایک ایسی ان کے سامنے زندگی ہے جو برزخ جس کو اللہ نے فرمایا ووم امرا ام بر ضخو ان کے پیچھے برزخی زندگی ہے کب تک اس دنیا سے پھر اس قبر سے اٹھائے جانے تک یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی جو کا جو پیریڈ ہے یہ جو زمانہ ہے اس کو کہا گیا برزخی زمانہ برزخ کا مطلب پردہ آڑ حجاب جس کے پیچھے کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تو یہ ایسی زندگی ہے مرنے کے بعد سے لے کر جو یہاں رہتے ہوئے کسی انسان کو نظر نہیں آتی انسان سے متعلق اللہ تعالی نے جتنے عالم بنائے ہیں اگر ان پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ پانچ عالم ہیں ایک تو وہ عالم ہے جو عالم ارواح سیدنا سعیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے والد ماجد ہیں ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کی جو نسل قیامت تک آئے گی اللہ نے ان کو نکالا اور ان میں جو نیک تھے جو بد تھے اللہ نے ان کو ہی بتلا دیا اب ان کو اللہ نے جو پیدا کیا قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا یہ وہ روح یہ وہ ارواح ہیں جو جمع ہیں اس دنیا میں ہم آنے سے پہلے ہم وہاں جمع تھے اسی کے سلسلے میں محمد رسول اللہ وسلم نے مسلم شریف کے حدیث میں بتلایا الارواح جنود مجندہ کہ روحیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں فما تعارف منها طلف اماطنا کا امن ہے یہ روح ان میں سے وہاں جن کی جان پہچان ہو گئی جو وہاں پر مل گئے جو وہاں پر جو ہے تعارف ہو گیا دوستی ہو گئی دنیا کے اندر بھی ان کی دوستی باقی رہتی آپ دیکھیں کبھی کبھار پہلی مرتبہ آپ ملتے ہیں کہتے ہیں کہیں ان کو دیکھا ہوں میں ایسا مانو اس چہرہ نظر آتا ہے گویا برسوں کی دوستی در حقیقت وہ لاشوری دنیا کے اندر جو کچھ تعارف ہوا تھا اسی کا اصر اور فرمایا کہ فما کا رمن ہے اختلف اور وہاں جن کے درمیان میں آپس میں نفرتیں ہو گئی اختلافات ہو گئے دوریاں ہو گئی دنیا کے اندر بھی دوریاں ہو گئی بعض شہروں کو دیکھتے ہی آپ کو غصہ آتا پسند نہیں آتی در حقیقت اسی کی تاثیر ہے تو تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کر دیا اب اس کے بعد جس جس کا وقت اللہ نے دنیا میں رکھا ہے اس اس وقت کے لحاظ سے اللہ اس کو بھیجتے چلے جاتے ہیں ابھی بھیجنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ اس روح کو منتقل کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب بچہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں کہ اس کی روح پھونک دی جائے ماں کے رحم کے اندر جب بچہ چار مہینے کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے اور اس کی تقدیر کو اللہ تعالی وہاں پر اس کی تقدیر عمری جو ہوتی ہے اس دنیا کے اندر کیا کچھ کرے گا اس کا علم اور اس کا رض اس کا عمل وہ شقی ہوگا سعید ہوگا یہ لکھ دیا اب یہ روح جو منتقل ہوتی ہے ماں کے رحم کے اندر جو بچہ ہوتا ہے یہ عالم یا رحم رحم کی ایک دنیا یہ الگ دنیا روحوں کی ایک الگ دنیا تھی اب وہاں سے دوسرے عالم میں منتقل ہوا یہ الگ دنیا اب بچے کو آپ اس دنیا کے اس, اس دنیا کے بعد والی جو دنیا ہے اس کے بارے میں بچے کو سمجھائیں بچے کو بولیں کہ بیٹا اس کے بعد ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر کاریں دوڑتی ہوں گی جہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جہاں پر سیاح پنکھے لگے ہوں گے جہاں پر یہ ہوگا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ جائے گا وہ ایک الگ ہی دنیا اس کے اپنے حاجات ہیں اس کی اپنے ضروریات ہیں اس کے اپنی کیفیات آپ نہیں سمجھ سکتے نہ وہ بچہ سمجھ سکتا ہے آپ کی دنیا پھر اس کے بعد اللہ جب اس کی مدت مکمل کرتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے اس کو باہر کرتے ہیں تو یہ عالمی دنیا میں پہنچتا یہ وہ دنیا ہے جو ہم بس رہے ہیں جی رہے ہیں اب اس دنیا کی حاجات کچھ مختلف ہیں اس دنیا سے جو عالم ارحام میں ماں کے پیٹوں میں جو بچوں کی دنیا اب یہاں پر اللہ نے کیا کیا عالمی دنیا کے اندر اس روح کو اللہ نے آپ کے جسم سے جوڑ دیا اور یہ روح اور جسم کا جو ملاپ ہے یہ زندگی اس کے بعد اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا مہلت دی ہے جتنا وقت دیا ہے وہ وقت جیسے ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ نے کے کے جسم کے اندر ملنے کا حکم دیا جس سے آپ کی زندگی ملی اس روح کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تو نکل جا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اس روح کو نکال دیتے ہیں جسم ویسی باقی رہ جاتا ہے دنیا کے اندر کیونکہ جسم یہ اس دنیا کا جسم ہے لیکن روح اب موت جو آ رہی جسم کا آ رہی ہے روح کو نہیں روح منتقل ہو رہی اب روح یہاں سے جو منتقل ہوتی ہے جس کو موت کہتے ہیں اب یہ کہاں منتقل ہوتی ہے آلام برسخت روح نہیں مرتی بے جان جو ہوتا ہے مرنے والا جو ہوتا ہے جسم ہوتا لیکن روح جس طرح عالم ارواح سے اللہ نے عالم ارحام میں منتقل کیا عالم ارحام سے عالم دنیا میں اللہ نے منتقل کیا ویسے عالم دنیا سے اللہ منتقل کر رہے ہیں عالم برضخ کو اب یہ زندگی ہے اب آپ یہاں رہتے ہوئے اس برزخی زندگی کا اندازہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ بچہ اسی دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر ماں لے کر سمو کر اس کو چل رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اسی دنیا کے اندر وہ بچہ بھی موجود ہے لیکن ایک الگ ہی دنیا کے اندر ہے اس بچے کو کوئی احساس نہیں باہر دنیا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آلم میں دنیا کے بعد جو عالم رکھا ہے برزخی عالم جس کو ہم بظاہر قبر کہتے ہیں یہ وہ عالم ہے جو آپ بظاہر قبر تو یہ سامنے ہماری دنیا کے اندر ہے لیکن اس کا آلم ایک ایسا آلم ہے جو آدمی اس میں پہنچتا ہے اسی کو اس کا پتا ہے آپ یہاں رہتے اس کا پتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم جو کھود کے دیکھ لیے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں رہے گا کیونکہ آپ اس کو محسوس دنیا کے اعتبار سے محسوس کرنا چاہتے ہیں یہ محسوس نہیں ہو سکتے یہ غیر محسوس وہ دنیا ہے جو اللہ نے اس بندے کے ساتھ اللہ نے منسلک کیا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا آپ سوتے ہیں نیند میں آپ کے ساتھ آپ کے بازو جو ہے آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اب نیند میں جو ہے آپ خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں کیا ہم شادی ہو گئی خوش مسرت خوشیاں نئی شادی ہے آپ جو ہے مزے کر رہے ہیں لیکن آپ کا بیچارہ جو ساتھ میں جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا دوست کچھ بھی نہیں بتا اس اب آپ بڑے مست ہیں خوشیوں میں ہس رہے ہیں باز بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیوں یار کتنا, کتنا مزہ آ رہا تھا مجھے کیا؟ کس دنیا میں تھا کیوں مجھے کیوں اٹھا دیے اس کے برخلاف ایک آدمی خواب دیکھ رہا اس خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ شام جو ہے اس کو بھگاتا ہوا آ رہا پیچھا کر رہا شام سے بچنے کے لیے دوڑ رہا بھاگ رہا ہے شام پیچھا کر رہا آگے جی دیوار آ گئی جا نہیں سک رہا اب خوف سے جو ہے چیخ نکل جا رہی یا کبھی کبھار ایسا سام ڈس لیتا ہے تکلیف کی شدت سے بل اٹھ رہا اب چیخ سن کر جو ہے آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کو جو اٹھا رہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا لا الہ برا خواب دیکھا میں پوری تکلیف محسوس کر رہا پوری گھبراہٹ پوری پریشانی پوری خوفناکی سب محسوس کر رہا لیکن بعضوں میں ساتھ میں جو بیٹھا ہوا جو آپ کا دوست ہے اسے کچھ نہیں پتا نہ شادی کی مسرت کا اس کو کچھ پتا ہے نہ جو ہے کے ڈسنے کی تکلیف کا جو ہے اسے کوئی اندازہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عالم خواب کو رکھا خواب کی دنیا جو ایک حقیقت ہے اپنی جگہ بعضوں کے خواب کچھ نہیں ہے لیکن خواب حقائق پر مبنی ہوتے ہیں رسول اللہ صاحب نے خواب کی تفاصیر بیان کی اچھے خواب برے خواب شیطانی خواب اللہ کی طرف مبشرات ہیں رضا رسول اللہ اقسام بیان فرمائے اب جس طرح ایک ایک مثال ہے جس طرح ایک انسان اس جسی دنیا میں رہتے ہوئے اس خواب کے عالم میں ہر چیز کو محسوس کرتا ہے خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے عذاب کو بھی محسوس تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے ایک وقتی جو ہے ایک کیفیت ہے جس انسان دوچار ہوتا ہے بازو والے کو خبر نہیں ہوتی ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں جو جو لگا ہوا ہے اس بندے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس آدم کے اندر جو اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے اب یہ تو ایک اللہ نے ایک مستقل زندگی رکھی ہے جو برزخی زندگی یہ تو اسی کو پتا ہوگا جو وہاں پر پہنچتا تو اس کا انکار کرنے والے دراصل بیوقوف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ حقائق کو مانتے ہیں نہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح واضح انداز سے اللہ نے بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو آپ کی آنکھوں سے اچل ہے آپ کو خبر نہیں ہے ایک آڑ کے پیچھے ایک پردہ ہے یہ پردے کی پیچھے کی زندگی سب کے لیے ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں یہ صرف رسول اللہ سے ان کے خاص ہے رسول اللہ سے ان کی موت نہیں آئی یہ نہ بولو کہ حضور مر گئے بولو پردہ فرما گئے پردے میں چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ پردے کی زندگی سب کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ پردے کی زندگی ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا اللہ نے جس کو موت لکھی وہ اس دنیا سے جب جا رہا ہے تو وہ پردے کے پیچھے جا رہا چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ بوڑھا ہو جوان ہو جس ٹائپ کا بھی ہو اس کے لیے اللہ نے برزخی زندگی رکھی محمد رسول اللہ وسلم کی تفصیل بیان فرمائی مسن احمد کی روایت ہے اور بن عظم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس اسناد کو محدثین نے صحیح کہا اور ابوداود نے بھی روایت کی واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت فرماتے ہیں ان کے انتقال ہوتا تو ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر پہنچتے ہیں خبر تیار نہیں تھی قبر کھودی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے سلسلے میں آپ نے وہاں پر تفصیل بیان فرمائی تو اس تفصیل میں آپ نے ارشاد فرمایا استعد باللہ بہ من آجابل قبردین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو پھر آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے جانے رکھتا ہے چل چلاؤ کا وقت آ جاتا ہے نزا کا عالم تاری ہو جاتا ہے اور فرشتے جب روح نکالنے کا ان کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے اس مومن بندے کی اس نیک بندے کی روح کو نکالنے کے لیے اللہ تعالی نورانی چہرے والے سفید چہرے والے جو فرشتے ہیں ان کو اللہ بھیجتے ہیں گویا جو ان کے چہرے سورج کی طرح روشن اور ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر جو جس فرشتے کو اللہ نے معمور کیا اس کی روح نکالنے کا جس کو حکم اللہ نے دیا ہے وہ ملک الموت وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس شخص کے سرحانے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے تو نفس الطیبہ اخرجی مغفرت من اللہ و رضوان اے پاک روح اے پاک نفس اللہ کی مندی اور اللہ کے مغفرت طرف نکل آ جا تو, تو وہ روح یہ سن کر وہاں سے اس بدن سے نکلنا شروع ہوتی ہے رسول اللہ نے نشاط فرمائے کہ جس طرح پانی کے مشکلے سے جب آپ پانی کو ٹپکاتے ہیں پانی کو گراتے ہیں تو آخری قطرہ تک پانی کا ٹپک جاتا تو اسی طرح یہ روح بھی اس فرشتے کے کہنے کے ساتھ ہی باہر نکل آتی ہے یہاں تک کہ روح کا آخری حصہ نکل آتا ہے ان کے ہاتھوں میں اور وہ فرشتہ اس روح کو جیسے ہی لیتا ہے جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ دیتا ہے اور ان خوشبوؤں میں بسا کر اس روح کو لے کر وہ چلتے ہیں اور, اور جب یہ جنت کی خوشبو جب لگائی جاتی ہے تو ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ تاکہ جتنے بھی وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں سب اس کو ایسے محسوس کرتے ہیں صرف وہ لوگ محسوس نہیں کرتے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اب اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں ہر فرشتہ اس روح کو مبارک مبارکبادی دیتا ہے کیا ہی بہترین روح ہے یہ کون ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے جو فلاں کا بیٹا ہے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے اس آدمی کا بھی نام لیا جاتا ہے یہ فلان ابن فلان ہے اور بہتر ناموں سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا یہ جنتی بندہ ہے یہ جو اللہ کا محبوب ہے اس طرح کے ناموں سے اس کو بتلا کر تعارف کروا کے لے کے جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان پہ پہنچتے ہیں تو آسمان کے لیے ان کے دروازے کھولے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہر آسمان کے فرشتے اس روح کے احترام میں دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ فرشتے تیسرے وہ فرشتے اس آسمان کی جو حد ہے وہاں تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے تو اس طرح یہ دیگرے سات آسمانوں کو پار کرنے کے بعد جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اگتبو کتاب عبدی فی علیہ میرے اس بندے کا نام علیہ میں لکھ دو جو اللہ کے نیک بندوں کی خاص جو ہے خاص فائل ہے اور خاص جگہ ہے تو اس اس میں اللہ کے اس بندے کو لکھ دو لک وہ عید لیکن اس روح اس کی روح کو پھر سے لوٹا دو اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو اس لیے کہ میں نے ان کو اسی سے پیدا کیا زمین سے ہی پیدا کیا اور اسی میں ان کو میں لوٹاؤں گا اور پھر ان کو دوسری مرتبہ اسی سے اٹھاؤں گا تو اس طرح اس روح کو جب واپس لوٹا دیا جاتا ہے اس کے اس کے جسد میں اس کے جسم میں تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اب ایک پہلا مرحلہ ہو گیا جو واپسی ہوئی اب واپس روح کو لوٹائے جانے کے بعد دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور دونوں فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تین سو من ربک تمہارا رب کون ہے فیقول ربی اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے تو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تمہارے پاس بھیجا گیا رسول بنا کر وہ کون ہے تو پوچھتے ہیں وہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں تو پوچھا جاتا ہے وہ کون ہیں کیسے تم نے جو اس معلوم کیا تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کتاب اللہ کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر میں ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں اس پر میں ایمان لے آیا تو یہ جب مرحلہ گزر جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا تو لہٰذا اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کا دروازہ اس کے اس کے کھول دیا جائے تو اب اس کی روح کے لیے وہاں پر جنت کی خوشبوئیں جنت کی ہوائیں اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اس تک پہنچتی ہیں اور اس کی خبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے جب تک جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک اس کی خبر کشادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک آدمی ابھی اکیلا اب اس کے ساتھ صحبت میں رہنے کے لیے اس کی اکیلیگی کو دور کرنے کے لیے اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک شخص وہاں پر پہنچتا بڑا ہی خوش شکل بڑا ہی بہترین لباس ایسا آدمی کہ دیکھنے سے انسان دیکھتے ہی رہ جائے اس کی صحبت میں رہنے کے لیے خواہش مند ہو جائے پوچھتا ہے تمہارا چہرہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم کوئی خوشخبری لے کر آئے ہو کہتا کہ ہاں میں تمہارا نیک عمل ہوں اللہ نے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مجھے بھیجا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اب پوری نعمتیں اس کو مل گئی وہاں پر برزخی زندگی کی جنت کے دروازے کھول دیے گئے جنت کی ہوائیں اس کو مل رہی ہیں جنت کی خوشبوئیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں ساتھ میں جو ہے نیک آدمی خوش شکل آدمی اس کے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا اب بشارتیں اس کو مل گئیں تو اطمینان ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تو قیامت خائم قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل ویال کو بتلا دوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے مجھے اللہ نے مجھے وہ مکو جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پر ہر ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے اس کے برخلا آپ نے فرمایا کہ جب یہ کافی ایک مشرق بندہ ایک گنہگار بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس روح کو نکالنے کا جب وقت جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں شکل لے کر بڑے خوفناک ایسے کہ اگر دیکھنے کے ساتھ ہی انسان ختم ہو جائے ایسے خوفناک شکل کے ساتھ اور ان کے لباس بھی ان کے لباس بھی ایسے جو بدبودار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرحانے آ کے کہتے ہیں ائیہ تہن نفس الخبیزہ اللہ اے بدروح نکل اللہ کے عذاب کی طرف اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف تو اب یہ جیسے ہی سننا ہوتا ہے روح نکلنا نہیں چاہتی ہے ٹھٹر جاتی ہے بدن کے اندر چھپنے لگتی ہے تو اب یہ ملک الموت اس کے وقت کے لحاظ سے چونکہ اس کی روح نکالنا ہے تو اب زبردستی اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس طرح گیلے اون کے اندر کانٹوں والی سلاخ چبھو کر جب کھینچی جاتی ہے تو اس اون کا اس اون کپڑے کا حال جیسے ہوتا ہے جس کو ہم, ہمارے اپنے لوکل میں جھجر جو ہو جاتا ہے تو اس طرح اس کا جسم اس طرح اس کے رگوں سے اس کے اس کے انگ انگ سے جی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو یہ شدید تکلیف اور بڑی خوفناک حالت ہوتی ہے تو اس حالت سے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کی روح کو ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اور ایسی بدبو جیسے زمین کے اندر ایک مردار کئی دنوں سے اگر سڑ کر پڑا رہ پڑا رہے تو جس طرح بدبو سڑان نکلتی ہے اس سے بھی خطرناک بدبو اس کی اس روح سے نکلتی ہے تو اس کو لے کر جب پہنچتے ہیں اوپر تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بدبودار روح تم کہاں سے لے آئے ہو یہ بدروح کہاں سے آ گئی تو پھر اللہ تعالی جو وہاں سے ندا دیتے ہیں کہ اکتبو کتابی سجین فی الارض اس کو لوٹا دو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں اور سجین میں اس کا نام لکھ دیا جائے یہ سجین یہ ان کی فائل ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو وہاں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے اس جیل میں احترام کے ساتھ نہیں اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے تو اب اس کی روح کو جو ہے جب پھینکا جاتا ہے تو اس کے جسد کی طرف وہ روح کو واپس لایا جاتا ہے اور وہاں پر دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں مر ربک تیرا رب کون ہے کیونکہ دنیا کے اندر اس کا رب کون ہے اس کو نہیں پتا تھا کبھی یہاں سجدہ جاتا تھا کبھی وہاں سجدہ جاتا تھا کبھی یہاں مانگتا تھا کبھی ان کی نیاز دلاتا تھا حقیقی رب کو انہیں نہیں پتا تھا اس کو تو اب وہاں کہتا ہے ہاں ہاں اللہ مجھے تو نہیں پتا لوگ جو کرتے تھے میں کرتا تھا لوگوں نے کبھی کہا کہ بابا کے درگاہ پہ سجا کروں میں نے کیا ہے لوگوں نے کبھی کہا, کہا نہیں اجمیر،, اجمیر والے جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں میں تو ان کے پاس گیا کسی نے کہا کہ نہیں یہاں نہیں وہ بغداد والے ہیں وہ سب سے زیادہ پاورفل تھے وہاں گیا اب یہ تو نہیں پتا لوگوں نے جو کہا میں نے کیا مجھے حقیقی رو کون نہیں پتا ہاں ہاں لا ادری پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کون سا ہے اب دین دین تو نام کا اسلام کا تو تھا لیکن جتنے بھی کام تھے وہ اسلامی کے خلاف تھے تو جو وہاں سے نکلے گا کہ زبان سے کہ میرا دین اسلام ہے نہیں وہاں بھی وہی کہے گا مجھے نہیں پتا اور پھر جب پوچھا جائے گا کہ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تو اس کے بارے میں کوئی نہیں پتا کیونکہ ان کی طباع اور ان کی پیروی اور ان کی سنت کا احترام اور ان کی سنت کا سنت کو فالو کرنا یہ تو اس کی زندگی میں نہیں تھا تو زبان سے نہیں نکلے گا میرے دوستوں عمل اگر صحیح ہے ایمان اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر زبان سے نکال بھی دیں گے اوپر سے تلخین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد سے بیٹھ کر اب اس کو سبق یاد کروا رہے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے تو تم کہو میرا رب اللہ ہے اب ان کی سن کو نا بولنا سننے کے عالم ہی نہیں ہے بولیں گے کہاں سے بولنا اللہ تعالی ان کے ایمار ان کے عمل سے اللہ نے منسلک کیا ایمان صحیح ہے مشرق نہیں تھا کافر نہیں تھا اللہ پر مکمل ایمان تو کہے گا ربی رب رب اللہ میرا رب اللہ اگر ایمان نہیں تھا مشرق تھا تو کہے گا ہاں اللہ ہا ادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اسلام پر چلتا رہا تو وہاں کہے گا دین الاسلام لیکن اسلام کے خلاف کام کرتا رہا تو کہے گا کہ مجھے نہیں پتا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کو رسول مان کر آپ کی پیروی کرتا رہا تو کہے گا کہ میرا رسول میرے رسول محمد ہے ورنہ وہاں زبان سے نہیں نکلے گا چاہے وہ آپ زندگی بھر رکھتے رہیں ہر دن جو ایک لاکھ مرتبہ ورد کرتے ہیں ربی اللہ دین الاسلام ہاں محمد رسول اللہ یہ روزانہ ایک لاکھ مرتبہ ورد کر کے یاد بھی کر لیے وہاں کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ وہاں پر کسی کی سرٹیفکیٹ کام آئے گی فرشتے نہ کسی کی سفارش قبول کریں گے نہ جو ہے وہاں پر کسی کے لیے وہاں پر خاص طور پر کوئی ایکسپشن ہوگا پیر پیر کے مرید بن جاؤ سلسلے میں آ جاؤ فائدہ کیا ہمارے پیر صاحب نماز پڑھا دیں گے پوچھ نہیں ہوگی ہمارے پیر صاحب مرتے وقت عہد نامہ دے دیں گے کفن میں رکھ دیئے فرشتے جیسے ہی دیکھیں گے اتریں گے دیکھیں گے حد نام ارے ارے یہ تو ہمارے بڑے پیر صاحب کا آدمی چلو چھوڑو نکلو سو واپس چلے جائیں یہ ورغلا کر لوگوں کو مریض بنایا جاتا اور وہ پیر صاحب پیر صاحب کا حشر کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا وہاں پر فرشتے ان کے ساتھ جو ہے کیسے عمل کریں گے اس کے اعتبار سے وہاں پر ان کو مزہ ملے گا لیکن اس طرح کی باتیں جب وہ کہے گا تو فیو منادی من السما آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا ان یہ تو جھوٹا ہے جھوٹھی پر عمل کرتا رہا جھوٹ کو مانتا رہا جھوٹے خداوں کے لیے سجدہ کرتا رہا جھوٹی باتوں کو جو, جو اپنی زندگی کے اندر وہ لاگو کرتا رہا اسی پر چلتا رہا تو اس جھوٹے کی سزا یہ ہے کہ اس کے, لیے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو وہاں سے جو گرمی ہے جہنم کی اور جو تپش ہے اور وہاں کا وہاں کی جتنے بھی قسم کے عذاب ہیں وہ سب اس کے اس کے قبر کے اندر آ اور اس کے لیے اس طرح کے اس طرح کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور قبر اس کو تنگ کرنے لگتی ہے کہ یہاں تک اتنا تنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی اور رسول اللہ اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح آپ نے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے اندر گھسا کر آپ نے بتلایا اور پھر اس کے بعد یہ عذاب کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا عذاب جو اس کے ساتھ میں رہنے والا ایک بڑا ہی بد شکل خوفناک شکل کا آدمی جو دیکھنے سے انسان چیخ مار دے ویسے ویسا آدمی بڑی ہی بدبو کے ساتھ اس کے اندر اس کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ تیرا چہرہ تو بتلاتا ہے کیونکہ اور بھی کچھ عذاب لے کر آیا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میں تو وہ ہوں جو تیرا برا عمل ہوں جو تو زندگی میں کرتا رہا اور آج میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے تو جو کہتا ہے کہ اے اللہ تو قیامت قائم نہ کر کیونکہ قیامت قائم اگر ہوگی تو اور خوفناک عذاب ہوگا جہنم کے اندر داخلہ ہو جائے گا یہاں تو صرف ایک دروازہ کھولا گیا ہے اور وہاں پہ جب داخل اگر ہو گئے تو کیا ہوگا اے اللہ میں اسی میں پڑھا رہا ہوں یہی تکلیف میں جھیلتا رہوں تو قیامت قائم نہ کا اب یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ نے تفصیل، تفصیلی بیان دیا ہے کہ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے برزخی زندگی کے اندر کیا پیش آتا اور اسی طرح ایک ایمان والے کے خلاف ایک کافر کی روح ایک مشرک کی روح ایک بد عمل کی روح کیسے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے کیا پیش آتا ہے برزخی ذخیق زندگی کے اندر یہ آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور احادیث کے مطالعے سے پتہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں یہ فطنت القبر قبر کا فتنہ اور دوسری بات عذاب القبر قبر کا عذاب اور علماء نے ان دونوں میں فرق کیا اور وہ فرق یہ ہے فتنت اور قبر جو ہے قبر کا جو آزاب قبر کا جو فتنہ ہے دو اعتبار سے اس کے اندر دو باتیں ہیں اور اس کے بعد قبر کا عذاب ہے انسان جب قبر کے اندر اترتا ہے قبر کے اندر اس کو اتارا جاتا ہے خود تو اترتا نہیں اتارا جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ سب سے پہلے قبر کا فتنہ قبر کی آزمائش یا آزمائش کیا ہے زمین زمین انسان چونکہ زمین مٹی سے بنا ہے مٹی میں لوٹایا جا رہا ہے زمین کی گود میں انسان پہنچ رہا ہے اب یہ زمین اس کو بھیجنے لگتی ہے یہ پہلا فتنہ ایسے بھیجنے لگتی ہے کہ دو طرف سے بھی قبر تنگ ہونے لگتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے دبوشنے سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا تو بچوں کے لیے بھی اچھے ہوں یا برے ہوں نیک ہوں یا بد ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں جو انسان بھی قبر کے اندر پہنچتا ہے اس کے لیے یہ استقبال ہے قبر کا یہ استقبال ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا بن صابد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی موت پر فرشتے اتنی کثرت سے نازل ہوئے کہ اللہ کا رحمان کا عرش اس کے اندر بہنچا لائے مطلب جی رحمان کا عرش ہل گیا جس طرح رسول اللہ سمشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی کثرت جو نازل ہوئی اس طرح کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں آتی لیکن اتنے پائے کہ صحابی صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہ کی کو قبر نے اس طرح دبوچا کہ ان کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی تو اب یہ وہ چیز ہے جو استقبال قبر ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لے کر لپٹ لیتی ہے اس طرح یہ زمین سے بنا ہوا یہ انسان جب زمین میں لوٹتا ہے تو یہ زمین کا استقبال ہے اب جو انسان بد ہے وہ اس میں عذاب کو محسوس کرے گا لیکن جو انسان نیک ہے اللہ کا نیک بندہ ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ایک ماں پیار کے ساتھ اپنے بچے کو دبوچتی ہے لپٹ لیتی ہے ہاں جس طرح جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے اپنے آغوش میں بھینچ لیتی ہے اس سے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی تو اسی طرح کا معاملہ مومن کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ اللہ لیکن یہ مرحلہ سب کے لیے یہ پہلا فتنے قبر کے اندر یہ پہلی بات دوسری بات فتنے قبر کے اندر سوال جواب ہے دو فرشتوں کا ہر ایک کو اس سے گزرنا یہ دو چیزیں سب کے ساتھ ہر وہ آدمی جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہیں جس طرح حدیث کے اندر بیان کیا ہے علماء نے تفسیری طور پر اس کا ذکر کیا اب اس کے بعد مرحلہ جو عذاب کا ہے سوال و جواب کے بعد سوال اور جواب کے بعد جو عذاب کا مرحلہ ہے یہ دوسرا مرحلہ فتنے قبر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ اب اس میں اب اس میں اللہ جس کو بچانا چاہے وہ انسان بچ جائے اللہ جس کو بچانا چاہے وہ انسان اس عذاب سے کم یا زیادہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کے اسی انسان کے ساتھ ہوگا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اداب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور خصوصاً نماز ختم کرنے سے پہلے جو درود ابراہیم کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں سے پناہ مانگنے کا خصوصی حکم دیا ہے اور صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے اور یہ بھی ایک دوسرے کو تعلیم بھی دیتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے تو ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر سلام سے پہلے اس دعا کو مانگے جس میں اللہم انی بکا من عذاب, القبر و من عذاب النار و من فتنة المحیا والممات اللہ امن فطن الدجال یہ چار باتیں ہیں جن سے رسول اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور خود بھی پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدت جال کے فتنے سے تو لہذا عذاب قبر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے کیونکہ آخرت کے مراحل آخرت کے جتنے مراحل تفصیلی طور بیان کیے گئے ہیں ان سب پر ایمان لانا یہ اور جو آدمی اس پر ایمان نہیں لاتا در حقیقت قرآن اور حدیث کا منکر ہے اور اللہ تعالی نے جس طرح ابھی آپ نے شیخ سے سنا کہ سر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے جو عذاب جو چل رہا ہے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا جس میں اللہ نے فرمایا پینتالیس سو چھیالیس میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے آل کو یعنی فرعون کے ماننے والوں کو دردناک عذاب نے گھیر لیا اور جہنم ان پر پیش کی جا رہی ہے صبح اور شام جہنم پیش کی جا رہی ہے صبح اور شام اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ یہ عال فرعون سے فرمائے گا اب اور دردناک عذاب میں داخل ہو جاؤ تو یہ مرحلہ بعد کا مرحلہ ہے قیامت کا لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ابھی ان پر صبح اور شام عذاب کو پیش کیا جا رہا تو ابھی جو زندگی جو چل رہی ہے فرعون اور آل فرعون کی یہ برزخی زندگی لیکن اس زندگی اب فرع کی لاش جو پڑی ہوئی ہے کہاں ابھی کیرو کے کی میوزیم میں اس کی لاش موجود ہے جو چاہے جا کے دیکھ سکتے ہیں موجود ہے اب آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر عذاب پیش کیا جا رہا ہے کہاں عذاب ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ عذاب جو ہو رہا ہے اس جسم کو نہیں عذاب کا جو تعلق ہے اصل اس کی روح کو اصل اس کی روح کو سوال و جواب کے اعتبار سے وہ اس کی روح لوٹائی جائے گی اسی کے جسم میں اور اس سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ جسم مہیا کریں گے اب کہیں کہیں ایسے ہوتے ہیں جن کو درندے کھا لیتے ہیں فلائٹ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بلاسٹ ہوتی اور ایروپلین کے پرس سے اڑ جاتے ہیں ایک بوٹی بھی نہیں ملتی جہاز ڈوب جاتا ہے مچھلیاں کھا جاتی ہیں اور یہ ہندو لوگ یہ ہندو لوگ جسموں کو ایسے جلا دیتے ہیں کہ پورا جسم راک بن جاتا اب کیا ان کے لیے عذاب خبر نہیں ہے کہ ان کے لیے سوال جواب نہیں ہے ضرور ہے کوئی نہیں بچا اس سے کیونکہ اس کا جو بھی تعلق ہے وہ روح سے میں نے جب شروع میں کہا کہ موت کیا ہے اس عالم دنیا سے روح کو دوسرے عالم میں عالم برزخ میں منتقل کیا جاتا روح کو موت نہیں ہے موت جو بھی ہوئی وہ صرف جسم کو تو اس وجہ سے جسم جلا دیا جائے جسم کو مچھلیاں کھا لیں درندے کھا لیں کچھ بھی کر لیں روح تو اللہ کے پاس محفوظ ہے اب جو کچھ بھی تعلق ہے عالم برسخ کا اسی روح کے ساتھ سوال جواب بھی اور قبر کا یہ عذاب بھی اور قبر کا ثواب بھی اس وجہ سے کسی کے جل جانے سے یا کسی کے راک بنا دینے سے یا کسی کے کھا جانے سے یہ کہنا کہ بھائی وہ عذاب خبر نہیں ہے ان کو یہ غلط ہے اسی طرح بعض کے کہتے ہیں بھائی یہ اب حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو مومن کی روح ہے کہ مومن کا کی قبر ہے سوال جواب کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں کتنی وسیع جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہاں تک وسیع کر دیتے ہیں اب رام راؤ کے باغ میں اگر ایک نیک بندہ بھی پہنچ گیا تو آخر تک اس کی خبر پھیل جائے گی باقی مردے کہاں جائیں گے اب یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ یہ سب بےکار باتیں ہیں بے نہیں اس طرح نہیں ہوگا کبھی دیکھیں کہ کوئی دوسرے مردے باہر آئے جگہ جگہ نہیں ملی بول کے در حقیقت یہ ان کے سمجھنے کی غلطی ان کے ایمان میں شک کیونکہ اس کا جو بھی تعلق ہے وہ ایک الگ عالم سے ہے وہ آپ کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے وہ عالم برزخ سے ہے ایک الگ ہی عالم ہے جو آپ اس دنیا میں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس عالم کو نہیں سمجھ سکتا اسی طرح آپ اس عالم میں رہتے ہوئے جو انسان ہے جو انسان رہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ یہاں نہیں سمجھ سکتے وہ جو کچھ بھی تعلق ہے وہ عالم برزخ سے ہے وہ کہاں ہے اسی دنیا کے اندر ہے لیکن کہاں ہے کیسے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ایک الگ آلم ہے لیکن اس خبر سے اس کا کوئی تعلق ہے اس خبر سے کچھ تعلق ہے جہاں پر اور یہ تعلق کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں اسی وجہ سے قبر کا خبر کا کا کی زیارتوں کا حکم دیا گیا قبر پر جو ہے وہاں پر اگر پہنچیں تو سلام کا حکم دیا گیا لیکن سلام سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نہیں سنتے آپ کی آواز نہیں سنتے آپ کی آواز وہ مردے نہیں سنتے السلام علیکم یا قبول جب آپ کہتے ہیں کہ قبر والو تم پر سلامتی ہو تو یہ سلامتی کی دعا کس سے اللہ سے تو یہ سلامتی کو پہنچانے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ نہ آپ کی آواز پہنچتی ہے نہ آپ کو جواب دیتے ہیں اب اس دلیل کو رکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو اگر جو عام لوگ سن سکتے ہیں تو اولیا اللہ کیوں نہیں سن سکتے یہ اس طرح کی دلیلیں وہ ہیں جو ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا کہ سمجھنا نہیں چاہتے اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لہذا ظاہری جو قبر ہے ادھر حقیقت یا عذاب کی جگہ نہیں ہے عذاب کی جگہ وہ جو وہ ہے یا ثواب کی جگہ وہ ہے جو عالم برزخ ہے جس کے بارے میں ایمان رکھنا ہم سب کا ہم سب کا ہم سب کا ایمان رکھنا ضروری ہے اور برزخ کے اندر جو مقامات ہیں جو کیٹیگریز ہیں جس طرح رسول اللہ سے بیان فرما مختلف احادیث کے اندر سب سے اونچی کیٹیگری انبیاء کی سب سے اونچی کیٹیگری انبیاء کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ عمر برفیقل اعلیٰ اللہ رفیق العلیٰ اللہ برفیل اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچاتے ہیں یہ بہترین مقام ہے اللہ سے قریب ترین مقام ہے یہ وہ درجہ ہے جو اللہ تعالی انبیاء کو عطا فرماتے ہیں خصوصا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد کا درجہ ان لوگوں کا ہے جو شہیدوں کا جو شہیدوں کا شہیدوں کا درجہ کیا ہے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں سبز کا مطلب گرین ہرے پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بنا دیا اور عرش کے نیچے جو کندینیں لٹکی ہوئی ہیں جو فانوس لٹکے ہوئے ہیں جو چینڈلرس ہیں ان کے نیچے ان کے اندر یہ جو پرندے ہیں جیسے چاہے جہاں چاہے اڑتے پھرتے ہیں عرش کا قریب ترین مقام ان کو دیا گیا یہ کون ہے یہ شہید ہے یہ خاص مقام ہے خاص زندگی ہے جو ان شہیدوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان شہیدوں کے بارے میں جب فرمایا اولا تقول تروفی سبیر اللہ اموات بلحیا ان اولا کے شہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردانہ کہو اس لیے کہ وہ زندہ لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تم نہیں جانتے ولا قلعہ تشہر تمہیں اس کی سمجھ حاصل نہیں ہوگی کیسے زندہ اب اس آیت کو لے کے آپ دیکھیں گے جو لوگ قبر پہ پہنچتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں کہ جب شہیدوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے ان کو اللہ فرماتا ہے کہ مردہ نہ کہو تو پھر اولیاء اللہ کیوں زندہ نہیں جی پھر ادھر پہنچاتے سمجھنا نہیں چاہتے جبکہ اللہ تعالیٰ واضح انداز سے فرماتا ہے وہ زندہ ہیں لیکن ولاکل تشرون تم شعور بھی نہیں کر سکتے احساس بھی نہیں کر سکتے کیسے زندہ ہیں بلکہ اللہ آگے ایک دوسری جگہ اشارت فرماتا ہے سورہ آل عمران میں بلحیہ بلکہ وہ زندہ ہیں ان کے رب کے پاس تمہارے پاس نہیں تمہارے لحاظ سے مردہ ہیں تمہارے لحاظ سے مر گئے اسی لیے تو اندر کیے زندہ ہوتے تو رکھ لیتے لیکن ان کے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں اندر آفر انہیں رزق بھی ملتا اللہ ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں ان کو عطا بھی کرتے ہیں ان کی حاجت اللہ پوری بھی کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے تم سمجھ نہیں سکتے اور یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان کو زندہ کیوں کہا جبکہ عالم آلم برزخ ابھی آپ نے سنا کہ عالم برزخ کے اندر ہر وہ آدمی جو اس دنیا سے پہنچتا ہے منتقل ہوتا ہے زندہ ہے نہیں زندہ ہے ہر آدمی زندہ ہے ورنہ پھر آزاد قبر کس پر ہوگا سواب کس کو ملے گا سوال جواب کس کے ساتھ ہوگا فتنے قبر کس کے ساتھ ہوگا مومن ہو کافر ہو مشرق ہو ملحد ہو عورت ہو مرد ہو ہو مرد بچہ ہو جو انسان بھی اس دنیا سے نکلتا ہے مرتا ہے وہ زندہ اللہ کے پاس زندہ لیکن ہمارے لحاظ سے مردہ ہو اس دنیا کے لحاظ سے مردہ آگے کی زندگی کے لا سے زندہ کوئی اس سے ایکسپشن نہیں نبی بھی زندہ ہیں نبی کے امتی بھی زندہ ہیں اولیاء بھی زندہ ہیں اور ان کے منکرین بھی زندہ ہیں ہر وہ انسان جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد زندہ ہے لیکن کس کے پاس تمہارے پاس نہیں اللہ کے پاس اب اس زندگی کے اندر کیٹیگریز ہے تم کہتے ہو کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ نہیں اولیاء اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں کافر بھی زندہ ہیں تم صرف اولیاء اللہ کی زندگی کو مانتے ہو ہم ہر آدمی کی زندگی کو مانتے ہیں جو زندہ سے چلا گیا لیکن زندگی زندگی میں فرق ہے اب اللہ تعالی نے شہیدوں کی زندگی کے بارے میں کیوں ارشاد فرمایا کہ ان کو تم مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اس لیے کہ ہر آدمی جو مرتا ہے اپنی موت مرتا اپنے خواہش کہتے جیتا ہے جب موت آتی ہے مر جاتا لیکن شہید وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے ہاں قربان کر دیتا ہے والنٹریلی جو اپنی لائف کو جو ہے سیکریفائس کر رہا تو اب اس کی یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اپنی زندگی جو اللہ کے یہاں وہ پیش کر دیا یہ اتنی بڑی بات ہے یہ قربانی اتنی مقبول ہے کہ اللہ نے فرما دیا قیامت تک اس کو تم جو ہے مردہ نہ کہو اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میرے ہاں پیش کر دی یہ زندہ اس کے اعزاز کے لحاظ اور اسی اعزاز کے تحت اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کے وہ مقام رکھا جس مقام کے اندر ان کو محمد نے شاد فرمایا کہ عرش کے نیچے جو قریب ترین مقام ہے عرش کی خندروں کے اندر یہ سبز پرندوں کی سبز پرندوں کی شکلیں شکل شکل میں شہیدوں کی روحیں وہاں پر پھرتی ہیں یہ خاص مقام ہے اس وجہ سے اللہ نے ان شہیدوں کو خاص کیا اب اس کے بعد وہ کیٹیگری آتی ہے جو عام مومنوں کی عام مومنوں کی جو روحیں ہیں اگر وہ جنتی ہیں تو وہ بھی جنت کے اندر جنت کے درختوں کے اندر موجود ہیں پرندوں کی شکل میں اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ ہر جگہ پھرتی شہداء کی روحوں کو آزادی عرش کے قریب ترین مقام اللہ نے عطا فرمایا لیکن عام جو مومنین ہیں ان کے لیے رسول الشاۃ اش جار الجن جنت کے درختوں میں اب ان کے لیے جو آزادی جو شہدہ کی روحوں کے لیے وہ آزادی نہیں ان کے لیے خاص مقام ہے اب اس کے علاوہ مسلمان بچوں کی جو روحیں ہیں وہ کہاں ہیں ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبی معراج کے موقع پر دیکھا جو گنہگار جو مومن ہیں جو گنہگار لوگ ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ حاویہ میں رکھا ہے جہاں پر ان کے لیے جو جو وقتی جو عذاب جو ہوگا بر جو عذاب ہوگا اس کا ان کو ان کو جو ہے اس کا اس کا اثر ہوگا اور اس کے برخلاف جو کفار و مشقین جو ہوں گے ان کو جو ہے اللہ تعالی نے زمین کے نچلے طبقے میں اللہ نے رکھا ہے جس طرح حدیث کے اندر واضح کیا گیا تو اس طرح مرنے کے بعد مومن ہو یا کافر ہو مشرق ہو یا ملحد ہو ہر آدمی برزخ کے اندر زندہ ہے اور اس کی زندگی کی کیفیات مختلف ہیں اور اس کے ساتھ اللہ نے درجہ بندی کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا ہے ان کی ایمان اور ان کے اعمال کے لحاظ سے اب اس عذاب سے جو بچنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں محمد رسول اللہ وسلم نے بعض باتیں شاد فرمائی ہیں سب سے پہلے جو بچنے والا اس عذاب ع قبر سے کیونکہ جو فتنے قبر جو ہے جو میں نے کہا کہ قبر کا دبوشنا اور فرشتوں کا سوال کرنا یہ تو عمومی ہر ایک کے ساتھ ہے پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے جو اسے اس مستثنا کرے لیکن جو ہے جو آزادی قبر ہے اس سے مستثنا ہونے, ہونے کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں فرمائی سب سے پہلے کیٹیگری کے اندر شہید آ رہا ہے تو شہید کے بارے میں رسول اللہ نے اشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس کو کیا اداب خبر نہیں ہوگا تو اللہ کے اشاد فرمایا کفا بار قطع سیوط فتنا اس پر اس کے سر پر جو چمکتی ہوئی تلوار جو چمکتی جو جو جو جو رہی جو جو کونتی رہی وہ یہ وہی فتنہ اس کے لیے کافی تھا زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچا لیں گے اسی طرح ترمی کے حدیث ہے بن عبید کی جس میں اللہ کے راستے میں جس نے جو ہے جو حراست کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو پہرا دیتے ہوئے جو انسان مر گیا اس کے لیے بھی قبر کے فتنے سے قبر کے عذاب سے اللہ بچائیں گے اسی طرح جو انسان جمعے کے دن جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں اور مسلم احمد کے حجیث عبد بن عمر سے جس میں رسول اللہ شاطر مَ بن مسلم یمو اللہ وقن فتنا قبر کہ جو مسلم جو مسلمان جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو اس میں جو انسان مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں اور جمعہ کی رات سے مراد کیا ہے جمعرات کی شام مغرب کے مغرب کے اذا کے ساتھ یہ جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے دن کب ختم ہوتا ہے جمعہ کا دن جب مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے جیسے سورج غروب ہوتا ہے جمعہ کا دن ختم ہو جاتا ہے تو رات میں جمعہ کی رات یعنی جمعہ رات کی شام جمعہ کی رات اور یا دن جو جمعہ کا دن ہے مغرب سے پہلے پہلے اگر کسی کا انتقال اگر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ خوشخبری ہے اور اسی طرح اسی طرح جو انسان سورۂ ملک کی تلاوت کرنے والا اس کے بارے میں رسول اللہ شا ہیل مانیا ہیل منجیا یہ یا یہ روکنے والی ہے یا عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے تو رسول اللہ وسلم میں جو انسان سورۂ ملک کی تلاوت روزانہ کرتا ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ بشارت دی ہے اور اسی طرح جو انسان باوضو ہمیشہ رہتا ہے ہمیشہ وضو کی حالت میں تہارت کی حالت میں رہتا ہے اس کے لیے بھی طبرانی کبیر کے اندر عبدالرحمٰن بن سمرہ کی حدیث سے موجود ہے جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ بچنے کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اور انشاءاللہ ہر اس آدمی کے لیے بھی چیز ہے جو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہنے والا اگر اللہ نے دعا قبول کر لی تو ان شاء اللہ عذابِ قبر سے اللہ بچا لیں گے جس طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ منہی کے عداب القرمین عذاب نار ومن فطناۃ المحیہ الماعت ومن فطنۃ المسیح عدت جال یہ دعا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کرنے کا حکم دیا ہے تو لہٰذا جو انسان کی پابندی کرنے والا ہے ان کے ان کے معنی کو شعوری طور پر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں اللہ سے مانگنے والا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے اور اسی طرح جو انسان اس کے بر خلاف عذاب قبر مبتلا ہوگا جس کا عذاب قبر ہوگا جس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نصن ارشاد فرمایا کہ اس کا خبر ہوا ہے اس, اس, اس کام کی وجہ سے خبر ہوگا تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے مشرک کیونکہ جب عمر مر ربو کا جواب نہیں دے گا تو پھر وہاں پر جو فرشتے اس کے لیے عذاب شروع کر دیں گے اور اسی طرح وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس جو آپ دو قبروں سے گزر رہے تھے تو ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا تو ایک تو وہ تھا جو پیشاب سے تہارت نہ کرنے والا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے والا نہیں تھا یا پیشاب کی تہارت کے اندر اس کی کمی تھی تو, تو نجاس پیشاب کی نجاست سے جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا اس کے لیے یہ عذاب خبر ہوگا اور دوسرا وہ انسان جو چغل خور تھا جو چاڑی لگواتا ہے ایک دوسرے کا ایک بات ایک کی بات دوسرے, کو دوسرے کی بات تیسرے کو جو آپس میں فتنا فساد پیدا کرنے کے لیے اس طرح چغل خوری کرتا اس آدمی کے لیے بھی عذاب قبر رسول اللہ سے بیان فرمایا اسی طرح جو انسان چوری اور خیانت کرتا ہے اس کے سلسلے میں رسول اللہ سے عذاب خبر کی بات ارشاد فرمائی ایک شہید کے بارے میں ایک شہید کے بارے میں جب بات چلی تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو شہید ہے تو رسول اللہ نے شاد فرمایا خیبر کے موقع پر اس نے چادر چوری کر لی تھی جس کے تحت وہ جل رہا ہے اللہ کی آگ میں تو چوری اور خیانت سے بھی خصوصاً مال غنیمت میں چوری یہ انسان کو عذاب قبر میں پہنچاتی ہے اور اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج کے موقع پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی کی بعض مثالیں بیان کی گئیں بعض جو ہے انوا اقسام کے عذاب جو آپ کی امت کو ہوں گے اس کی جھلک دکھلائی گئی جس میں نماز کو چھوڑنے والے کے لیے عذاب آپ نے دیکھا اور اسی طرح قرآن سے جو غافل ہو کا جو سونے والا ہے جو قرآن سے جو غافل ہو گیا اس کو جو اس کو قرآن کو جس نے چھوڑ دیا اس کے لیے عذاب کو آپ نے دیکھا جھوٹ بولنے والے والوں کے لیے اپنے خاص عذاب دیکھا زنا کرنے والوں کے لیے اپنے خاص عذاب دیکھا سود کھانے والوں کے لیے اپنے خاص عذاب دیکھا تو مختلف جو گناہوں کے سلسلے میں جو عذاب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ عذاب اس, اس گناہ کرنے والوں کے لیے یہ کیے جائیں گے رکھے جائیں گے قیامت کے قائم ہونے تک پھر اس کے بعد وہ حساب و کتاب ہوگا اور پھر جاگے جنت یا جی جہنم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس کے لحاظ سے اس میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں اگلے درس میں اب اس اس مرحلے کے بعد جو مرحلہ ہے قبر کے بعد قبر ذخی زندگی کے بعد جب اللہ پھر اٹھائیں گے حشر کے لیے تو اب وہ مراحل کیا ہوں گے وہاں پر کیا ہوگا وہ کیفیات کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نفامند بنائے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کے توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے یہاں پر سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی کے اندر داخل کرنے کے اللہ سے عادت فرمائے اور, اور دنیا کے اور آخرت کے تمام مشاکل کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے ہمارے جماع ہونے کو قبول فرمائے ہمارے مغفرت فرمائے اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے ہمارے عبادتوں کا اللہ قبول فرمائے اور جس طرح آئے ہیں اپنے فضل و کرم سے جماع فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنتوں میں جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جماع فرمائے وآخر الدعوان علی الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بحمد جی سبحانک اللہ بحمد, جی سبحان بحمد جی نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفر و کونتو بلیک